السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهدوا الله لا إلا الله وحده لا شريك لا وأشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى صحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته يلا يميدين بعض معزز ومكرم سامعين مناثرين گشتہ درس میں یہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن جو جنتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے اور تمہید کے طور پر اس مسئلے میں جو حدیثیں وارد ہیں چند حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی اور یہ بات بھی بیان کیا گیا یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ اس پر صلب صالحین کا صحابہ کا تابعین کا اجماع ہے کہ قیامت کے دن جنتی اللہ رب ہلامین کا دیدار کریں گے اور یہ اللہ رب الامین کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل ایمان کے لیے اور اس کے تعلق سے جو حدیثیں آتی ہیں مروی ہیں بیس بائیس صحابی کرام سے اس کے تعلق سے حدیثیں مروی ہیں وہ حدیثیں میں نے اس لیے پیش کی تھیں کیونکہ مصنف رحمتہ اللہ علیہ کا جو طرز ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف آیتوں کو انہوں نے پیش کیا ہے حدیثیں نہیں پیش کی ہیں کیونکہ حدیثوں کے بارے میں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے لیکن قرآن کی آیت کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے اب تک مصنف نے تمام مسائل میں قرآن کی آیتوں ہی کو پیش کیا آگے چل کر کے وہ حدیثوں کو پیش کریں گے تمہید کے طور پر چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. اور یہ بات بھی اس کے اندر بتائی گئی تھی کہ جو صلب صالح کے عقیدے اور منہج کے خلاف ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا کہ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کچھ شبہات ہیں ان شبہات کا بھی میں نے جواب دیا تھا انہیں میں سے ایک شبہ ان کے پاس یہ ہے کہ ہست موس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ نے کیا فمائل ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو گویا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ حضرت موس علیہ السلام نے دنیا میں اللہ کے دیدار کا سوال کیا تھا دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے ہماری آنکھوں میں ادم اور طاقت نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار سکیں دیدار کر سکیں لیکن آخرت میں اللہ ابامن کا دیدار ہوگا اہل جنت جو ہے وہ آخرت کے اندر دو ہزار سال کی مسافت کی دوری سے چیزیں ان کو نظر آ جائیں گی وہ معاملہ دنیا کے ایک دم برعکس ہوگا لہٰذا ہماری آنکھوں میں اللہ ارب العامن کی طرف سے وہ طاقت اور دم آ جائے گا کہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ ابامن کا دیدار کریں گے تو دنیا میں اللہ ارب العامن نے انکار کیا کہ دیدار نہیں کر سکتے اسی لیے دنیا میں کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہمانبی نے بھی میراج میں اللہ کا دیدار نہیں کیا اس میں جو صحیح قول ہے صلیم صحین کا صحابہ کا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نور دیکھا اللہ کی ذات کا دیدار نہیں کیا یہی صحیح قول ہے اس مسئلے کے اندر جی ہاں تو ان کے پاس یہ صبح ہے اور اس صبح کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ حسط علیہ السلام نے دنیا میں سوال کیا تھا دنیا میں اللہ رب العامی نفی کی آخرت کے اندر دیدار کی نفی نہیں کی ہے قرآن کی بہت ساری آیتیں آج ان شاء ان کو ہم پڑھیں گے جی ہاں ایسی وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب کے ارشاد ہے کہ اللہ تدریق البسار وبا ادرک البسار کہ اللہ ارب العلامین کا ادراک نگاہیں نہیں کر سکتی ہیں اللہ کا ادراک نگاہیں نہیں کر سکتی وہ اللہ تعالیٰ ہی نگاہوں کا ادراک کرتا تو وہ بھی اس کو شبہ کے طور پر پیش کرتے ہیں میں شبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ, یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کا معنی انہوں نے سمجھا کیونکہ ادراک اور دیکھنے میں فرق ہے ادراک اللہ عبامن کی ذات کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا ہے لیکن دیکھنا انسان دیکھ سکتا ہے قیامت کے دن جیسے مان لیجیے ہم سمندر کو دیکھتے ہیں تو کیا سمندر کی گہرائی سمندر کے اندر پائی جانے والی تمام مخلوقوں کا ہم ادراک کر لیتے ہیں کتنا پانی ہے کتنا لمبا ہے سمندر کتنا کتنی مخلوقات ہیں اس کے اندر کیا ان تمام چیزوں کا ادراک انسان کو ہو جاتا نہیں ہوتا لیکن وہ سمندر دیکھ رہا ہوتا ہے ہم سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سورج کا ادراک نہیں کر سکتے تو ایسے ہی قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا اللہ کی ذات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا جی ہاں تو ادراک الگ ہے دیکھنا الگ ہے انسان دیدار کرے گا یا اللہ براہمن کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوگی جنت ملنے سے بھی بڑی نعمت اللہ ابامین کا دیدار ہے جنت سے بڑی نعمت اللہ ابامن کا دیدار جیسا کہ آگے حدیثیں اس کے تعلق سے آئیں گی انشاءاللہ یا قرآن کی آیت کی تفصیل کرتے وقت جی اس مسئلے کے اندر ایک بات اور بتائی گئی تھی کہ صوفیہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی اللہ کا دیدار کر سکتا ہے اس پر رد کیا گیا کہ نہیں غلط کہنا ہے ان کا دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا اس لیے ان کا عقیدہ ہے ان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں خوابوں میں بھی دیکھتے ہیں ایسے ہی حقیقت میں بھی اللہ کا دیدار کرتے ہیں یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اللّہ براہین کا کو کوئی دیدار نہیں کر سکتا دنیا کے اندر جب انبیاء نے نہیں کیا حضرت حستے علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتے تو موسلام سے بڑھ کر کے تو کوئی ولی اور کوئی پیر نہیں ہے کہ اللہ ابراہین کا دیدار کر لے اس لیے سب یہ بیکار باتیں ہیں جھوٹھی باتیں ہیں دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا البتہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا سلم صالح کے جو عقیدے اور منحج کے خلاف ہیں انہوں نے اس کے اندر مخالفت کی ہے جیسے جہمیہ معتزلہ اور شیعہ خوارج اور ایسے ہی عشاءہ اور ماترودیہ ان سب کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا شیعہ کا بھی عقیدہ ہی ہے روافظ کا جو خوارج ہیں ان کا بھی عقیدہ یہی ہے خوارش سمجھتے نا جو بادشاہوں کے خلاف خروج کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں علی رضی اللہ انہوں کے خلاف خروج کیا تو انہوں نے ہمانبی کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا تو ایسے لوگوں کو خوارش کہا جاتا ہے تو ان لوگوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت سے بھی محروم رکھے اور اپنے دیدار سے بھی محروم رکھے جن کا یہ عقیدہ ہو کیونکہ ان کا عقیدہ ہی نہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا تو کیسے دیدار کرے گے اللہ کا انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے تب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھ سکتا ہے انسان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو پھر اس کو کیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا نہیں ہو سکتا ہے؟ جی ہاں تو یہ سب باتیں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی تقریباً مصنف نے چار یا پانچ آیتیں پیش کی ہیں ویسے بہت ساری آیتیں ہیں لیکن چار پانچ آیتیں ایک دم واضح ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اہل جنت جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العلامین کا دیدار کریں گے حدیث میں نے پیش کی تھی متواتل حدیث ہیں گزشتہ درس میں آج آیتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلی آیت جو میں صنعت یہاں بیان کی وہ یہ سورہ القیامہ کی آیت وجو ہوں یوم ناودہ اللہ نا کہ اس دن کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے ناظرہ مانے ترو تازہ یعنی بڑے حسین و جمیل نظر آئیں گے اور جب انسان کا چہرہ ترو تازہ ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر سکون اور راحت اور اطمینان ہے انسان اگر اندر سے پریشان ہو تو چہرے سے بھی پریشانی نظر آ جاتی ہے انسان اگر چہرہ اس کا حساش بشاش ہے اور چہرے پر خوشی کے آثار ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اندر سے خوش ہے اس کو اطمینان ہے کیونکہ چہرہ یہ آئینہ ہے آپ کے دل کے اندر جو باتیں ہیں ان کو بتانے کا اس لیے دیکھیں انسان کے دل میں درد ہے تکلیف ہے پیٹ میں تکلیف ہے نظر نہیں آتا ہو لیکن چہرے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں کچھ نہ کچھ درد ہے چہرہ بجا لگ رہے گا انسان پریشان نظر آئے گا تھکاوٹ اس کے چہرے پر نظر آئے گی اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہوگی تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان پریشان ہے اندر سے اور اگر انسان اندر سے پریشان ہے تو باہر سے انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا جتنا زیادہ انسان کا دل مضبوط ہوگا ایمان قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان خوش ہوتا ہے اور اس کے چہرے ترو تازہ ہوتے ہیں اور اس کا چہرے حشاش و بشاش ہوتے ہیں تو اللہ ابا تو وجوہ ہوئی امن کچھ چہرے اس دن کیا ہوں گے تر و تازہ ہوں گے سارے چہرے نہیں ہوں گے کون سے چہرے ہوں گے جو سلف سارن کے عقید اور مناج پر جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے لحاظ فرمایا ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے جو بدعت والے ہوں گے خرافات والے شیر کرنے والے سلم سائن کے عقیدے مناج پر نہیں ہوں گے صحابہ کو نہ ماننے والے ایسے جو لوگ ہوں گے ان کا چہرہ چہرہ تر و تازہ نہیں ہوگا ان کے چہروں پر لانتیں ہوں گی ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ایسے چہرے دور سمجھا آ جائیں گے تو جو صحیح عقیدے کے لوگ ہیں ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے ناظر معنی دیکھنے والا نظر سے آنکھ کو نظر کہتے ہیں نا? آنکھ کو نظر کہا جاتا ہے تو نظر معنی دیکھنا تو اس طریقے سے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے کتنی صاف آئے تھے لیکن شاید کے غلط معنی بیان کرتے ہیں لوگ کہتے نہیں اپنے رب کے ثواب کا انتظار کرنے والے ہوں گے کہ رب ہمیں ثواب دے دینا مزال یہاں ثواب کا مسئلہ نہیں ہے یہاں چہرے کا اللہ ابرامن سے کری کہ اور آنکھ کہاں ہوتی ہے چہرے میں ہوتی ہے اسی لیے بات لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو دیکھنا کہا گیا ہے اس سے مراد دل کا دیکھنا ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے دل کا دیکھنا مراد ہے نہیں کیوں اس لیے کہ دل چہرے میں نہیں ہوتا دل کہاں ہوتا ہے دل دل چہرے میں ہوتا ہے چہرے میں آنکھ ہوتی ہے اس لیے انسان آنکھ سے اللہ ابرامین کا دیدار کرے گا آنکھوں سے اللہ ابرامین کو دیکھے گا یہ دل کا دیکھنے کے لیے چہرے کا لبن نہیں استعمال ہوتا ہے اللہ ابرامین نے چہرے کا لبن استعمال کے وجوہ دن نا اضرا اللہ اس دن کچھ چہرے ترون تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ ارب الرامین کا دیدار کریں گے اور یہی اہل سنت والجماعت کا صلب سارین کے عقید المحت پر چلنے والے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے اور ان کا ہی قول ہے قیامت کے دن لاكت دیدار ہوگی یہ پہلی آیت ہے دوسری جو آیت ہے وہ یہ ہے الراح یہ سور نمبر پینتیس ہے جو اہل ایمان ہوں گے جنتی ہوں گے وہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے یہاں اللہ رب العالمی نہیں بیان كیا وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے لیکن مفسرین نے علماء نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہی وہ تفسیر کی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کی نظر کو لطف ہوگا ان تمام چیزوں کا وہ دیدار کریں گے دیکھیں گے اور سب سے بڑی عظمت والی چیز اللہ حرب الامن کی ذات کا دیدار کرنا ہے جس سے انسان کو سکون ملے گا چہرے تر ہوں گے خوشی ہوگی تو اللہ حرب العامن کی طرف وہ دیکھنے والے ہوں گے الاوربیا ار الراج کی اندرون کہ وہ تختوں پر بیٹھ کر کے دیکھنے والے ہوں گے جنت میں جو نعمتیں ان کی طرف دیکھنے والے ہوں گے جنت میں جو نعمتیں ہیں محلات ہیں ہیں پھور ہیں, فور ہیں اور جو نعمتیں اللہ دیے گا ان تمام نعمتوں کو دیکھنے والے ہوں گے اور اللہ حرب العالمین کا دیدار کرنے والے بھی ہوں گے یہ بھی کیونکہ یہ عام ہے یعنی یہاں کوئی بات نہیں بیان کہ فنا چیز دیکھیں گے اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العامن کی دیدار کا بطور خاص ذکر ہوا اس آیت میں اللہ رب الامین نے عام رکھا یعنی وہ دیکھنے والے ہوں گے کیا دیکھنے والے ہوں گے جنت میں ملنے والی نعمتوں کو دیکھیں گے اس طریقے سے اللہ کے ذات کا دیدار کریں گے تو اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ قیامت دن جو اہل ایمان ہوں گے اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے اللہ ال کی اندرون یہ آیت یا اس طرح کی آیتیں اللہ پرانے کریم بہت ساری جگہوں پر جو ہے موجود ہیں جن میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تختوں پر بیٹھ کر کے دیدار کریں گے یہاں بڑی اہم بات کش علما نے کہی یہ ہے کہ دیکھیے دین کے تین درجے ہیں نا اسلام ایمان اور احسان ہے اور احسان یہ ہے کہ انسان جب اللہ البرامین کی عبادت کرے تو اس طریقے سے کرے گویا کہ اللہ ابراہین کو دیکھ رہا ہے لیکن دیکھ تو نہیں سکتے لیکن جب آپ نے اس عقیدے کے تحت اس جذبے کے تحت اس شعور کے ساتھ اللہ البرامین کی عبادت کی اور دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہوا تو اللہ رب غلامین قیامت کے دن اپنا دیدار کر کے لوگوں کو عزت بخشے گا لوگوں کو تقریب کرے گا کہ لوگ دنیا میں بھی طریقے سے ہماری بات کرتے تھے گویا مجھے دیکھ رہے ہوں دنیا میں تو نہ دیکھ سکے کیونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے تو اللہ ابامین قیامت کے دن اپنا دیدار کرائے گا اور ان کو عزت دے گا اس لیے احسان جو دین کا آخری درجہ ہے کہ انسان اللہ کی بات اس طریقے سے کرے گویا کہ اللہ غلامین کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ شعور اور یہ چیز نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ عبامین ہم کو دیکھ رہا ہے تو دنیا میں انسان جب اللہ کے بعد اس اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اس شعور کے ساتھ کرتا ہے تو قیامت کے لئے اللہ البامین اس کا بدلہ یہ دے گا کہ اللہ البامین اپنا دیدار کرائے گا اور عزت دے گا اہل ایمان کو جنتیوں کو تیسری آیت جو مصنف نے پیش کی وہ یہ ہے لذین احسن الحسنہ و زیادہ جنہوں نے اچھا کام کیا محسنین ان کے لیے حسنا ہے اور اس پر کچھ زیادہ بھی ان کو ملے گا للزین احسن الحسنہ جنہوں نے اچھا کام کیا جو دین پر قائم رہے توحید پر رہے سنت پر رہے سلب سالین کے عقیدے اور منحص پر قائم رہے شرک اور بدعت اور خرافات سے تمام چیزوں سے دور ہی جو انہیں اختیار کی ایسے تمام لوگوں کے لیے حسنہ ہے حسنہ سے مراد جنت ہے جیسا کہ صحابہ نے مفسرین نے بیان کیا کہ الحسنہ سے مراد جنت حسنہ کہتے ہیں اچھی چیز کو جنت بڑی اچھی چیز ہے اس لیے الحسنہ سے مراد یہاں پر جنت ہے للزین حسن الحسنہ جنہوں نے احسان کیا یا اللہ کے دین پر قائم رہے ثابت قدمی اختیار کی استقامت کا مظاہرہ کیا ایسے لوگوں کے لیے حسنا ہے جنت ہے وہ زیادہ اور زیادہ بھی اللہ علیہ وسلم کو دے گا اس حدیث کی تفسیر میں اسے آج کی تفسیر میں صحیح مسلم کی حدیث ہے صہیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویو کہتے ہیں کہ اللہ کے نے فرمایا کہ اذا دخل الجنہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ کیا فرمائے گا تردونشین کیا تمہیں کچھ اور چاہیے کچھ اور میں تم لوگوں کو دوں ہے تمہاری کوئی خواہش اور کسی چیز کی تو لوگ کہیں گے علم تو بھائی رجوع کیا تم نے ہمارے چہروں کو تر و تازہ نہیں رکھا علم تو الجنہ کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا وہ تونت جنا منا نار اور کیا تو نے ہم کو جہنم سے نہیں بچا دیا نجات دے دی اب اور کیا چاہیے ہمارے چہرے ترو تازہ ہمیں جنت مل گئی جہنم سے بچ گئے بہت بڑی کامیابی ہے جنت کا مل جانا اب اور ہم کو کیا چاہیے سمجھیں گے کہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے اور سب سے بڑی نعمت یہی ہے تو اللہ ابام کیا کرے گا ہمارے بھی فرماتے فیق شیخ الحجاب اللہ ابامن اپنے حجاب کو پردے کو کھول دے گا دور کر دے گا اس کے بعد ہمارے بھی فرماتے ہیں فرما وجل انہیں جو بھی نعمتیں دی گئی ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے محبوب اور بڑی نعمتیں ان کے پاس کیا ہوں گی رب کا دیدار کرنا سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی ان کے لیے جنت بھی اللہ کے دیدار کے سامنے گویا کہ اس کی حیثیت کم ہو جائے گی کیونکہ اللہ کا دیدار ہے سب سے بڑی نعمت اور اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اس کا سب سے بڑا کرم ہوگا کہ اللہ کا انسان دیدار کرے گا پھر رمان بھی فرماتے ہیں وہی زیادہ دلایا کہ یہ جو زیادہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے وہ زیادہ سے مراد یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تمہارے نبی نے قرآن کی تفسیر کی شاید کی کہ ہاں زیادہ سے مراد کیا ہے جنت سے زیادہ جنت پر سے زیادہ اللہ رب الرامین کو دے گا اور وہ کیا دے گا اپنا دیدار کرائے گا تو صحیح مسلم کی روایت ہے جو قرآن کریم کی اس تفسیر کرتی ہے عیسات کریمہ کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ زیادہ سے مراد کیا ہے اللہ حرامن کا دیدار اور صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کی حدیث ہے جی ہاں اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہاں زیادہ سے کیا مراد ہے اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہاں زیادہ سے مراد کیا ہے اور اگر کوئی اس حدیث کو چھوڑ دے اور اس حدیث کو نہ لے تو زیادہ کا معنی کیا ہے اس آیت میں وہ نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ زیادہ کا بہت سارا معنی ہو سکتا ہے زیادہ کا مطلب اللہ خدا مندی ہو سکتی ہے زیادہ کا مطلب نعمتوں کے اندر زیادتی ہو سکتی ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے نبی نے بتا دیا کہ زیادہ سے مراد اللہ عبن کا دیدار کرنا ہے اس لیے ہم قرآن کریم کی تفسیر کے حدیثوں کے محتاج ہیں قرآن کریم کی تفسیر حدیثوں کے بغیر اگر کوئی کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا صحیح معنی تک بھی نہیں پہنچے گا وہ یہاں پر صحیح معنی کیا مراد نہیں پہنچ پائے گا جب تک وہ حدیثوں کے طرف انسان موجود نہیں کرے گا حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہیں معنی کو بیان کرتی ہیں واضح کرتی ہیں کیا مراد ہے وہ ساری باتیں حدیثوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے یہ ہمانبی کی ذمہ داری تھی کہ اللہ عبلام نے قرآن دیا دین دیا آپ کو اور اس کے بیان کی ذمہ داری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا فرمائی تو آپ نے بیان کر کے بتا کہ زیادہ سمرات اللہ کا دیدار ہے اگر ہمبی نبی نہ بیان کرتے اپنی عقل سے نہیں جان سکتے کہ یہاں زیادہ سے کیا مراد ہے کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا کہ زیادہ سمرات اللہ کے زا من دی نعمتوں کے اندر جاتی اور کے اندر جاتی فلاں چیزوں کے اندر جاتی یہ ساری چیزیں مراد ہیں لیکن ہماری فرمائی کی نہیں زیادہ سمراد قیامت کے دن اللہ اور الرامن کا دیدارا ہے اس لیے جن لوگوں نے قرآن کریم کی تفسیر حدیثوں کے بغیر کی ہے وہ سب برا ہو گئے غلط معنی بیان کر دیا اس ساری آیتوں کا حدیثوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اس لیے وہی تفسیر پڑھی جو سہ سالین کے عقیدے اور مناج کے مطابق ہو وہ تفصیلیں مت پڑھیے جنہوں نے جو تفصیلیں اپنی عقل کے مطابق کی گئی ہیں حدیثوں کو اہمیت نہیں دی گئی اپنی رائے کو اہمیت دی گئی اپنے مزاج کے کی مطابق کیا فلسفہ اس کے اندر ملے گا آپ کو عقل عقل کی تفصیلیں ملیں گی عقل یہ کہتی ہے راہ یہ کہتی ہے یہ فنا چیز ہے حالانکہ اس کے تعلق سے حدیثیں موجود ہوتی ہیں لیکن حدیثوں کو ان کی زندگی میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو ہونی چاہیے اس لیے حدیثوں کی طرف توجہ نہیں جاتی ان کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کریمہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ابرامین کا دیدار اہل ایمان کریں گے چوتھی آیت بھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی آئے ہے یا اسی اسی طرح کی آئے ہے وہ کیا ہے سورکاف کیا آئے تھے لہو ما ایشا نفیح و لدئینہ مزید کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جو چاہیں گے جو بھی وہ چیزیں ان کو وہاں ملیں گی لہو ما ایشا نفیح وہ جو چاہیں گے سب کچھ ان کو وہاں ملے گا ٹھیک ہے وہ لدئینہ مزید اور ہمارے یہاں مزید بھی ہے اور زیادہ بھی ہے کون کہتا ہے اللہ ربان فرماتا ہے کہ لہما شاہی ہا جنت میں چاہیں گے سب ملے گا ان کو یعنی انسان کی جو خواہش ہوگی جو تمنا ہوگی وہ جی چیز ملے گی جنت کے اندر اور وہ چیزیں ملیں گی جو انسان کے دماغ پر بھی نہیں آ سکتی ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے ایسی ایسی نعمتیں اللہ رباب جنت میں جنت والوں کو دے گا جنتیوں کو اس پر بھی اللہ رماتا ہے کہ دینا مزید اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ زیادہ ہے وہ زیادہ کیا ہے وہی اپنا دیدار اللہ ربان کرائے گا جیسا کہ اس سے پہلے کیا آئے اور حدیث آپ کے سامنے جو ہے پیش کی گئی پانچویں آیت یہ ہے سورہ متففین کی آیت نمبر پندرہ اللہ فرماتا ہے کل نہ یہ لوگ اس دن یعنی قیامت کے دن اپنے رب سے کیا ہوں گے یہ لوگ پردے میں ہوں گے حجاب میں ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے کن کے بارے میں بیان فرمایا ہے فجار کے بارے میں جو فاسق ہیں فجار ہے منافقین ہیں، کفار مشرقین ہیں. ان کے بارے میں اللہ فرماتا کلب یوم یہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے حجاب ہوگا پردہ آئل ہوگا آڑ ہوگی جس کی وجہ سے اللہ ہر غلامین کا دیدار نہیں کر پائیں گے لوگ اس آیت کریمہ سے عبداللہ مبارک نے امام شافی نے اور بہت سارے غرما نے یہ دلیل لی ہے کہ جب چند لوگوں کو جو فزاق و فجار ہیں جب ان کو اللہ کے دیدار سے محروم کیا جائے گا تو باقی جو اہل ایمان ہیں نیک لوگ ہیں جنتی ہیں وہ اللہ کے دیدار سے محروم نہیں رہیں گے کیونکہ اللہ غلامین نے ہر ایک کے بارے میں نہیں فرمایا ہے کن کے بارے میں فرمایا فاسقوں کے بارے میں فجار کے بارے میں جو برے لوگ ان کے بارے میں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں ان کے لیے یہ نہیں آیت ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو فاسق اور فاجر ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے اہل ایمان کے بارے میں آیت نہیں یہی ہے کیونکہ اللہ برامن ان کے بارے میں فرمایا تو اسے کیا معلوم ہوا کہ اگر سارے لوگ محروم رہتے اور اللہ کا دیدار کسی کو نہیں ہوتا تو اللہ ابراہیم کافروں کے بارے میں صرف نہیں فرماتا ان کو خاص کر کے کہ یہ لوگ محروب رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے جو لوگ ہیں اہل ایمان جنتی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروب نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو اپنا دیدار کرائے گا تو آتے کریمہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ ابراہیم کا دیدار کریں گے اور میرے بھائی جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت بڑی جو ہے نعمت ہوگی اللہ اللّہ البامین کی طرف سے اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا, دعا کی ہے سکھایا ہے لوگوں کو دعا کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ البراہین سے دعا کریں کہ اللہ البامین تو قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار کا شرف ہمیں نصیب فرما وہ لذتر نہ جل رہی علام وہ ایک لمبی آیت ہے وہ جو ہے دعا کی حدیث نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ عبلم بل کل ویل و الخلق أهيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاته خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلبة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقتل وأسألك الرضا بالقضاء إِلَى إِلَى لِقَائِكِ. اللہ تعالیٰ ہم سے آخری جملے کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کا الرضا کہ اللہ رب تو نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر تو مجھے راضی رہنے کی توفیق دے میں تج سے سوال کرتا ہوں کہ جو بھی قسمت میں ہے ہمارے ساتھ ہوا ہم اس پر راضی رہیں و لطن در وج ہک اور تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی کبھی میں سوال کرتا کہ مجھے وہ لذت ملے وہ سرور ملے کہ میں تیرے چہرے کی طرف میں دیکھ سکوں اور تج سے میں اس بات کا سوال کرتا ہوں وہ شوق اہلا اور تجھ سے ملاقات کا شوق ہو میرے اندر اللہ تعالیٰ میں تج سے یہ سوال کرتا ہوں تو یہ جو حدیث ہے نشری کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے تو یہ حدیث نبی امانبی نے باقاعدہ دعا کی ہے کہ انسان کو دعا کرنا چاہے کہ اللہ اربان تو قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما کیونکہ بہت بڑی نعمت ہوگی جو دعا کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کرے گا لیکن جن کا عقیدہ ہی نہ ہوگی قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا کیا دعا کریں گے ہے کہ نہیں ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے اس کا فائدہ یہ ہے میرے بھائیو اس عقیدے کا کہ جب انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ابراہین کا ہم دیدار کریں گے نعمت ملے گی تو انسان اسی کے مطابق تیاری بھی کرتا ہے وہ اعمال کرتا ہے جن اعمال کی بنا پر اللہ ابراہین سے جنت دے گا اور جنت میں جانے کے بعد اللہ رب نے اپنا دیدار کرے گا اس کے لیے انسان تیاری کرتا ہے کیونکہ عقیدہ کا مطلب یہی ہے میرے بھائی کہ انسان اس پر عمل بھی کرے یعنی کہ آپ کا صرف ایمان دل میں رہ جائے اس کے مطابق عمل نہ ہو انسان کے پاس عمل ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم دیدار کریں گے لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور پوچھا قیامت کب قائم ہوگی گئے ماروی نے کہا تم نے کیا تیاری کر رکھی اس کے لیے پوچھا نا قیامت تو قائم ہوگی اللہ کا دیدار کریں گے اہل ایمان ایمان تو ہے عقیدہ ہے لیکن عمل بھی ہونا چاہیے کیونکہ ایمان اور عمل صاحب کے والوں کے لیے اللہ حکران نے جنت کا وعدہ کیا تو انسان کے پاس عمل بھی ہونا چاہیے تو یہ عقیدہ اگر انسان کا ہے تو انسان اس کے لیے تیاری کرے اور اس طریقے سے کہ اللہ عوامی قیامت کے دن جو ہے اس کو اپنا دیدار کرائے گا اور انسان اس کا حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت بھی انسان چکا سکتا ہے کیونکہ جب اس کے عقیدے میں چیز ہوگی کہ جب سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار ہے تو انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے جیسے آپ مان لیجئے کوئی بڑا انعام اگر آپ کو دیا جائے تو انسان اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے بہت تیاری کرتا ہے بڑی محنت کرتا ہے تو اسی جب سب سے بڑی نعمت اللہ البرامین کا دیدار ہے اللہ رب الامن کا دیدار ہے تو انسان ظاہر بات اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا توحید پر رہے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا نبی کی سنت پر رہے گا سبب سعین کے عقید پر رہے گا وہ سارے اعمام جن اعمال سے یہ چیز انسان کو حاصل ہوگی ان تمام اعمال پر عمل پیرا ہوگا تو اس لیے اس عقیدے کا یہ سب سے بڑا فائدہ تربیتی پہلو یہ ہے کہ انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ انسان کے دن اللہ ابامن کی دیدار سے مشرف ہو اور اللہ ابّامن کا دیدار جو ہے اسے حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب الامن ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے اللہ رب البامین ہم سب کو جنت الفردوس میں اونچا مقامات فرمائے اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار نصیب فرمائے اللہ رب المن قیامت کے دن ہم سب کو امین ابرارمین و صاحبن محمد اللہ علیہ و صاحب میں ذاکر اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ